اور اپنا ہاتھ اپن گردن سے بندے ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کے تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا